آپ حضرت سے مخاطب تھے حضرت مولانا محمد اعجاز صاحب دامت برکاتم العالیہ اب انشاء اللہ الرحمان حضرت الساد محترم دام اللہ فیضوم کی خدمت میں درخواست کریں گے کہ وہ آج کے ہمارے دورہ تفسیر کے افتتاحی تقریب سے خطاب فرمائیں جیسے کہ مولانا اعجاز صاحب دامت برکات العالیہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ تمام طلبہ کرام حضرت کے اس پیرانہ سالی کے عالم میں ان کے علمی خزانے سے بھرپور فائدہ حاصل کریں اور اپنے اس اوقات کو قیمتی ترین اوقات بنائیں حق تعالی شاہ ہمارے اکابرین کے اس سلسلہ کو جاری اور ساری رکھیں میرے برادران گرامی نے مجھے کچھ حکم فرمایا ہے لیکن حضرت استاد محترم دامت برکات ملعہ کی تشریف آوری میرے لیے معنی ہے اس لیے میں میں درخواست کروں گا اپنے استاد محترم حضرت مولانا منظور احمد نعمانی دام اللہ فرضوم سے کہ وہ تشریف لائیں اور ہمارے آج کے دورہ تفسیر کا افتتاح فرمائیں حضرت استاد محترم امباد بلائی مدن و کالبی وسلام س فضل کلام لاہے اللہ کلام کا فضل اللہ, او کما صلی اللہ علیہ وسلم میرے محترم اور آئیو عزیز طلبا تو ان شاء اللہ کل ہوگا آج ازماتے قرآن پہ کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں محترم سامعین کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ میں آپ کے شعر میں تفسیر پڑھانے آیا تو میرا معمول تھا شہید اسلام رحمہ اللہ تعالی کی زیارت کرنے کا آپ آرام فرمائے ایک دن عجیب بات ہوئی کہ آپ کے قریب ادھر مدرسہ ہے قاری محمد عنیف صاحب قاری محمد عنیف صاحب کا ان کی دعوت تھی اور میں مسجد کے دروازے سے گزرا کچھ تک کیا آگے اور پھر پیچھے لوٹ آیا وہ کاری سے گرمانے لگے کیوں کیا بات ہے میں نے کہا میرا یار سویا ہوا ہے وہ کیا کہے گا کہ منظور نے مجھ کو سلام تک نہیں کیا چلا گیا ہے پھر آ کے میں نے سلام کیا حاضری تھی ایک کشش پیدا ہوتی تھی جب میں حاضری دیتا تھا تو میرے دل میں ایک جازبیت اور کشش پیدا ہوتی تھی اللہ کی طرف سے تھی تو آپ وہ کشش مجھے ہی ڈر لے آئی خدا کی قدرت ایک بزرگ کہتے ہیں عشکرا نازن کے یوسف رابا راب راب کا ایسی بلا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو کنان سے مصر کے بازار میں لایا ہے نے خواب دیکھا تھا کہ میری گود کے اندر ایک چاند آ پڑا ہے آسمان سے چاند آ پڑا میری گود کے اندر تو یوسف علیہ خان کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ وروتی تو بزرگ کہتے ہیں عشق را ناظم کے یوسف راہ را بازا با با رابر عشق میں اتنی جاز بھی آتا ہے کہ یوسف کو بھی کھینچ لیتا نسری کا ہم سنا زاہ دیرا زیر زونارا برت ایک شاید کامل دے آپ نے کتابوں ان کے اندر پڑھا ہے عشق ان کو کھینچ کے لے گیا کوچر سو زنار باندھ رہی سہی بند پھر اللہ نے کرم فرمایا عشق اتنی بلا چیز ہے دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنا عشق نصیر فرمائے کہ بزرگان دین کا عشق بھی حقیقت میں خدا کا عشق ہوتا ہے یہ عشق کو اس طرح لے جاتا ہے آج سے تقریباً دو تین سال پہلے بات ہے ہمارے بر خوردار مول محمد رتیق ہے جو ہمارے مخدوم زیادہ ہیں حضرت شہید اسلام کے بیٹے ہیں ہمارے ان مخدوم زیادہ کے بڑے بھائی ہیں انہوں نے رات کو خواب دیکھا کہ حضرت شہید اسلام رحمہ اللہ تعالی کے مسجد کے دروازے پہ تشریف فرما ہیں حضرت شہید ساتھ کوئی اور بھی روح ہیں تو میں نے عرض کیا آپ کا جان آپ کس انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں فرمانے لگے کہ آپ کو پتہ نہیں کہ منظور نو مانی آ رہا ہے تفسیر پڑھانے کے لیے میں ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہوں ملنے کے لیے مولانا آتیق صاحب فرماتے ہیں تھوڑی دیر میں آپ آ گئے ظاہر پیر کے چند طلبا تھے حضرت شہید اسلام نے آپ کو گلے لگایا معانب ہوئے اور آپ کو مسجد میں لے آئے اسی چوکی پہ بٹھا دیا بٹھانے کے بعد دعا کی آپ فرمانے لگے آپ پڑھائیں میں جا رہا ہوں یہ ہے عشق و محبت اور اللہ تعالی کی طرف سے یہ چیز ہوتی ہے اب وہ پنجاب والے بڑے زور لگا رہے تھے دو دو دن میں نے ان کو دیے کوئٹے والوں نے کہا کہ ہمیں بھی ایک دو دن دے دو میں نے کہا پھر صورت یہ ہے کہ اختتام پنجاب سے ہو رہا ہے اختتام کہاں ہوگا کوئٹے پہ ہو جائے گا تو ہم تقریباً بیس تاریخ وغیرہ در ختم کریں گے تو بائیس تیئیس کو میں نے کوئٹے جا کے ختم کرانا ہے پران پال کا یہ اس کا فضل و کرم نہیں کہ ایک صدقہ جاریہ ہے اور اللہ تعالی کے کلام کی شاد ہو رہی ہے میری طلب ان کی نگاہ کرم کا صدقہ ہے یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں یہاں سے کبھی ہم نے کنارا نہ کیا اور تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا ہم گناہوں کی طرف جاتے ہیں اللہ کی رحمت ہمیں کھینچ لاتی ہے کہ میرا بندہ تو کہاں جا رہا ہے تیری شان یہ نہیں ہے تیری شان ہے ادھر میرے در پہ بیٹھ یاد آ گیا دارالعلوم دیو بن سے چند طلبہ پارے ہوئے اور انہوں نے ملازمت کر لی حیدرآباد دکن کے اندر نظام حیدرآباد کہتے تھے نواب کو نواب صاحب کے ملازم بن گئے تنخواہیں اچھی ہو گئی اور تھے بڑے دیانتار نواب صاحب کو پسند آ گئے کہ دیکھو جی دار العلوم بند کے علماء آئے ہیں بڑے دیانت دار ہیں پورا حق ادا کرتے ہیں ملازمت کا خائن بھی نہیں امین ہے تو نواب صاحب نے خط لکھا دو دیوبند کہ میرا دل چاہتا ہے کہ دار دارالعلوم سے طلبا پارے ہوں میں ان کو اپنے ہاں ملازم رکھ لوں اچھی اچھی تنخواہیں دوں گا ملازمت بھی اچھی ہوگی ان دنوں حضرت نانوت بھی رحمہ اللہ تعالی کا وشال ہو چکا تھا اور سر تھے حضرت مولانا رشید آمد صاحب گنگوئی رحمہ اللہ تعالی آپ رہتے گنگو تھے سرپرستی پوری فرماتے ہوئے وہ ہے کہ اصل سر وہ موت میں وہی تھے حضرت کی خدمت میں خط خد پیش کیا گیا حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں کہ حضرت نواب صاحب کا خط آیا ہے بڑی اچھی بات ہے دو بانسوں کی طلبا پارے ہوں وہاں ملازمت کر لیں تو ایک معاش کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور نواب صاحب تھے بھی دیندار حضرات نے فرمایا جواب لکھو جواب یہ لکھا کہ نواب صاحب ہم طلباء کو دار دارال دیوبند میں اس لیے نہیں پڑھاتے کہ وہ نوابوں کے نوکر بنیں ہم اس لیے نہیں پڑھاتے کہ وہ نوابوں کے نوکر بنیں ہم, ہم اس لیے پڑھاتے ہیں کہ خدا کے گھروں کو آباد کریں اس لیے پڑھاتے ہیں کہ خدا کے گھروں کو آباد کریں چلے جائیں علاقے کے اندر پھیل جائیں مساجد کے اندر درس قائم کریں قرآن پاک کے ہم اس لیے پڑھاتے ہیں تو اللہ کرام کیا آپ بھی یہ آحاد کریں گے نوابوں کے نوکر بنیں گے یا خدا کے گھروں کو آباد کریں گے اگر آپ نے خدا کے گھروں کو آغاز کیا تو یہ نواب تمہارے نوکر بنے گے کم نوابوں کے نوکر نہیں بنو گے یہ نواب تمہارے نوکر بنے گے حضرت مولانا فضل حضر الرحمان گانج مراد آبادی بڑے شاہ کامل تھے صاحب کش بزرگ تھے وہ تفصیر پڑھا رہے ہیں جیسے آپ الحمدللہ تفسیر پڑھنے آئے تھوڑی دیر کے بعد نواب صاحب آ گئے وہاں ملنے کے لیے نوابوں کو راجہ بھی کہتے تھے چھوٹا راجہ راجہ ہوتا بڑا راجہ ہوتا مہاراجا یہ انڈیا ہندوستان کی ایک اصطلاح تھی تو نواب صاحب یا راجہ صاحب آ گئے حضرت کو ملنے کے لیے اور لاکھ اشرفی لائے امداد کے لیے لاکھ اشرفی لائے اس وقت اشرفی ہوتی ہے سونے کی اور اس دور کی بات میں کر رہا ہوں حضرت کے خلیفہ نے کان میں بات کی اور کیا حضرت نواب صاحب آئے ہیں اور لاکھ اشرفی دینا چاہتے ہیں حضرت نے فرمایا ارے لاکھ کو مار لاکھ ارے لاکھ کو مار لا قرآن سن تفسیر سن لاکھ کو مار لا نواب صاحب نے جب اتنا دیکھا کہ استغنائیت ہے تو نواب صاحب اٹھا تفسیر کے وقت تو حضرت نے ملنا ہی نہیں تھا نواب صاحب اٹھا اور اپنے ملازمین کو کہا کہ یہ اشرفیاں جو ہیں نا تولبا کے جوتوں میں بھر دو تلبا کے جو جوتے پڑے ہیں نا باہر یہ اشرفیاں ان میں بھر دو تو اب نواب نوکر بنا ہوا ہے یا نہیں تمہارے جوتوں میں اشرفیاں بھر رہا ہے تم نے اللہ کے گھروں کو آباد کیا تو یہ نواب تمہارے نوکر بنے گی اور فرمانے لگے حضرت مولانا فضل الرحمان میں دل پہ جو ان کا کرم دیکھتا ہوں تو دل کو بے حض میں جم دیکا ہوں خوشی دیکھتا ہوں نغم دیکھتا ہوں میں ان کی نگاہ کرم دیکھتا ہوں <تصفح> نگاہ کرم فرمانے نگاہ کرم فرما حضرت تفسیر ختم کر کے جب باہر نکلے تو لبانی عرت کے حضرے جوت میں پڑی ہیں شرفیاں فرمانے لگے ہم دنیا کو ٹھوکر لگاتے ہیں دنیا ہمارے قدموں میں پڑتی ہے ہم دنیا کو ٹھوکر لگاتے ہیں دنیا ہمارے قدموں میں پڑتی ہے میرے بزرگوں یہ ایک ہماری دینی اقوت ہے دینی محبت ہے اور دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دینی محبت کو قائم رکھیں میں پہلے بھی کہتا ہوں آج بھی عرض کر رہا ہوں یہ ہماری دینی محبت اتنی بڑھ چکی ہے کہ میرے مخدوم بیٹھے ہوئے ڈاکٹر صاحب میں ہر سال ان کو عرض کرتا ہوں کہ شاعر کا ایک شیر ہے مکتبے عشق کا دستور نرالا دیکھا جس نے سبق یاد کیا اس کو چھٹی نہ ملی باقی سکول ہیں نا ان کا دستور تو یہ ہے کہ سبق پڑھ لو یاد کر لو چھٹی مل جاتی ہے نہیں دیکھ مل جاتی ہے نا کہتے ہیں جس طالب علم نے سبق یاد کر لیا اس کو چھٹیاں کر دیں لیکن عشق کا مدرسہ ایسا ہے کہ اس مدرسے کے اندر جو سبق یاد کر لیتا ہے اس کو چھٹی نہیں ملتی وہ محبوب کا ہو کے رہ جاتا ہے اس کو ساری دنیا بھول جاتی ہے خیش و کارے بھول جاتے ہیں دنیا بھول جاتی ہے بادشاہییں بھول جاتی ہیں جس نے عشق کے مدرسے کا سبق پڑا ہے وہ یہاں گرتی ہے اس کو چھٹی نہیں ملتی نہیں ملتی مکتبے عشق کا دستور نرالا دیکھا جس نے سبق یاد کیا اس کو چھٹی نہ ملی وہ محبوب کا ہو کے رہ جاتا ہے آکش کے تراب بے خاص جا رہا چکن اس کو تو اپنی جان کی پرواہ نہیں آکش کے تراب بے خاص جا رہا چکن فرزند و ایا نو خان و را جس نے تیرے ساتھ تعلق قائم کیا نہ اس کو اپنی جان کی پرواہ ہے نہ اپنے آل ویال کی پرواہ رہتی ہے دیوانہ کنی ہو ہر دو جہاں میں بکتی دیوانہ ہے تو ہر دو جہاں را چپنا بات تو اپنا بنا لے دعا کرو اپنا بنا لے آ پھر دونوں جانوں کی پرواہ نہیں جب تیرے ہو جائیں گے ہم تیرے ہو جائیں گے تو ہمارا ہو جائے گا پھر کس کی پرواہ سلطان محمود غزن بھی آ رہا ہے جی فاتح بن کے کافی مال غنیمت ہے غزنی کے قریب پہنچا تو کہنے لگا ایک سندو کھولو اور اس کے اندر جتنی جباہ رہے نا سارے بکھیر دو اور فوجی کو کہا یہ جی جواہر تمہارے ہیں دوڑو ٹڑ لو سارے چلے گئے جی فوجی جواہر چننے کے لیے بادشاہ نے گھوڑا دوڑا ان کا ایک غلام تھا ایاز اس نے بادشاہ کے پیچھے گھوڑا دوڑایا بادشاہ نے پوچھا آگے جاگا یاد کہ تو تواہر لینے نہیں گیا ایاز نے کہا حضرت مجھے جواہر کی ضرورت نہیں مجھے آپ کی ضرورت ہے مجھے کیا جواہر کی ضرورت جواہر تو ایک بے جان چیز ہے چند دن کے لیے مجھے آپ کی ضرورت ہے محمود نے کہا چلو میں تیرا ہو گیا اب محمود جس کا بن جائے اس کو جواہر کی ضرورت ہے حدیث میں من للہ کان اللہ کان اللہ, اللہ جو اللہ کا بن گیا اللہ اس کا بن جاتا ہے میرے محترام میرے عزیز آپ قرآن پڑھ رہے اپنے آپ کو اللہ کے کلام کے لیے وقت کر رہے ہیں اگر آپ نے عشق و محبت کے ساتھ قرآن پاک پڑھا تو قرآن والا آپ کا ہو جائے گا آپ اللہ سے یاری لگائیں گے اللہ آپ سے یاری لگائے گا کیسے یاری لگائے گا خود خدا نے وعدہ کیا ہے یاری کا فرماتے ہیں حدیث خود سی ہے. واجبت محبتی لمتینتال سین بیا وال اللہ تعالی فرماتے ہیں میری محبت واجب ہو گئی کن کے لیے ان لوگوں کے لیے جن میں چار سکتے پائی جاتی ہیں چار اوسا ایک تو آپس میں محبت کرتے ہیں میری رضا کے لیے اب میں زیر پیر بیٹھا ہوں تمہارے ساتھ محبت ہے تم ادھر بیٹھے ہوئے میرے ساتھ محبت ہے بھئی ہے یا نہیں محبت کوئی دنیاوی محبت نہیں کوئی دنیاوی لالچ نہیں میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں ادھر آتا ہوں آپ سے لیتا ہوں کرایہ کچھ میں ورنہ آج کل کا حالیہ پہلے کرایہ طے کرتے ہیں کہ بھائی کتنا کرایہ دو گے کتنی تنخواہ دو گے کتنی پیسے دے ہو. ارے اللہ کے بدے جب ہمیں اللہ مل جائے کہ دنیا لینے کی ضرورت ہے ہم نے خود خدا مل جاتا ہے تو فرما دیا میری محبت واجب ہے ان لوگوں کے لیے جو ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھتے ہیں میری رضا کے لیے سبعان اللہ تو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھو اور کوئی غرض نہ ہو دنیا بھی غرض نہ ہو اللہ تبارک و تعالی خود محبوب بن جائیں گے تمہارے بلکہ فرمایا میں محب بن جاؤں گا آج میرے محترم بیٹھے ہیں محمد احمد سہمدنی ان کی اور ہماری محبت ہے سن سے شمار کرو جی 32 سال ہو گئے مولانا بتیس سال سے میرا یار ہے یہ محبت ہے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی رضا کے لیے محبت اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں فرماوال میں وتضاویری پیا ایک دوسرے کی زیارت کرنے آتے ہیں دور دراز سے چل کے آتے ہیں بھائی آپ دور دراز سے چل کے آئے یا نہیں کیا میں کروڑ پتے ہوں یا رب پتے ہوں کیسے لئے آئے اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے آئے یہی چیز لے کے آئے پر میں وتضا فری نفیہ ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں قرض کیا ہے یہ اللہ راضی ہو والمتال سینا پیا آپس میں بیٹھتے ہیں بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے ہیں آپس میں بیٹھے ہیں کس کے لیے اللہ کی رضا کے لیے پہلے ہم بیٹھتے تھے دنیاوی باتیں کرنے کے لیے کس کے لیے آپ اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہیں خدا کے کلام کی باتیں کریں گے تو میں کبھی کبھی محویت میں آ جاتا ہوں تو شیر بھی بنا لیتا ہوں آؤ یارو مل کے سب اس یار کی باتیں کریں خالق کو رحمان کی غفار کی باتیں کریں پہلے تو انسانوں کی باتیں کرتے تھے آپ کس کی باتیں کریں اللہ کی باتیں کریں آؤ یارو مل کے سب اس یار کی باتیں کریں کو رحمان کی غفار کی باتیں کریں رات دن جاری زبان پہ ہو یہ قرآن مجید سامنے ہوگا قرآن میں تقریباً ڈیڑھ مہینے کے بعد جب قرآن کا اختتام ہوتا ہے تو حقیقت ہے قرآن میرے سامنے ہو تو میں روتا ہوں کہ ہے میرا یا رات دن تو میرے سامنے ہوتا تھا رات دن تو میرے سامنے ہوتا تھا یہ دوست مجھے ملنے آتے ہیں کمرے میں جب بھی ملنے آتے ہو قرآن سامنے ہوتا ہے یا نہیں قرآن مطالعہ کرتا بابو میرے سامنے کیا بات کہتے ہیں گواہی دے دینا کہ پروتی کا ہم جب اس سیاہ کار کو ملنے آتے تھے تیرا کلام اس کے سامنے ہوتا تھا گواہی دو گے یا نہیں دو گے ہم دیکھتے تھے کہ تیرا کلام اس کے سامنے ہوتا تھا قرآن پڑھ رہا ہوتا رات دن جاری زبان پہ ہو یہ قرآن مجید میٹھی میٹھی سچی سچی پیار کی باتیں کریں میٹھی میٹھی سچی سچی پیار کی باتیں کریں کرو گے یا نہیں کرو گے گلشانے محبود ہو یہ اللہ کا باغ ہے ہاں ایک شاعر کہتے ہیں کہ میں جب قرآن پاک پڑھتا ہوں تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ میں بہشت کی سیر کر رہا ہوں کیسی سیر کر رہا ہوں بلکہ بہشت بھی قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی بھائی بحشت خدا کی صفات ہے یا مخلوق ہے بحشت کیا ہے یا خدا کی صفات ہے اور قرآن کیا ہے اللہ کے لہر بحث کیا ہے مقابلہ کر قرآن کا سمجھے جی تو بزرگ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھتے ہوئے ایسے سمجھو میں بحث کی زہر کر رہا ہوں میں رہتا ہوں دن رات جنت میں گویا میرے باغ دل میں وہ گلکاریاں ہیں رات دن بحث کی زہر کراؤ تو یہی میں عرض کر رہا تھا کہ میٹھی میٹھی سچی سچی پیار کی باتیں کریں پھر قرآن پاک کے اندر امبیال مسلام کا ذکر آئے گا خاتم الانبیاء کا ذکر آئے گا تو اس پہ میں نے لکھا ہے خاتمے کل امبیا نامش محمد مصطفیٰ خاطہ میں کل نامش محمد مصطفیٰ شاف روز جدا دلدار کی باتیں کریں عشق کا جرآبیا ہے تو نے اے منظور اب پابد اب تابد دلدار کی باتیں کریں کہہ اب تو ہمیشہ یہی باتیں ہونی چاہیے قرآن پڑھاتے ہوئے یہ چوکی ہے نا اس کے اوپر بس سانس نکل جائے تو بھئی اس عشق و محبت کے ساتھ قرآن پڑھنا یا نہیں فرمایا مایا والمتال سین وہی حدیث ہے جو آپس میں بیٹھتے ہیں میری رضا کے لیے جیسے تم بیٹھے ہوئے وال توین فیا خرچ بھی کرتے ہیں تو میری رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں کس کے لیے آ, میرے سامنے بہت سے دوست آئے بیٹھے ہیں تو ان کو بھی میں عرض کروں گا کہ جو ساتھی پڑھنے آئیں آ جائیں اور جن کو کوئی اواردہ ہیں وہ خرچ کریں اس دینی ادارے میں تفسیر میں کیا کریں جی خرچ کریں طلباء کے لیے مسارک مہیا کریں اور حوصلہ افزائی کریں کام کرنے والے بھی تو جو خرج کریں گے نا اس سلسلے کے اندر وہ بھی اللہ تعالی کے کی کیا بن جائیں گے محبوب بن جائیں گے ہمارے مخروم دادا مولانا محمد طیب صاحب قابل سچ تحسین و تکریم ہیں کہ ہر سال یہ ہمت کرتے ہیں اس سلسلے کے اندر اور انشاءاللہ اللہ شہید اسلام اور باقی شہادا کی روہیں ان کے لیے دعا کرتی ہوں گی آپ ہی کہہ لو صدقہ کا ہے اگر یہ ختم کر دیں اس چیز کو تو کتنا مایوسی ہوگی الحمد ہر سال یہ رونق ہوتی ہے تو میں کہوں گا باقی احباب کو بھی کہ ان کی حوصلہ افزائی کریں دعا کے لیے ہمارے بزرگ آ جاتے ہیں سفید ریش. ان کو بھی میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں کہ آپ کی دعاؤں سے یہ کام کر رہا ہے آپ غیربان بھی دعا کیا کریں اور آپ کی تشریف آوری بھی ہمارے لیے باعث اعزاز ہوگی ان شاء اللہ امید کروں گا کہ یہ ہمارے محبوب اور دوست تشریف لاتے رہیں گے تو کرام کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ علم حاصل کرنے آئے علم تفسیر پڑھنے کے لیے آئے ہیں کراچی کا شہر گھومنے کے لیے نہیں آئے میں نے دو دن بہاور کے اندر تفسیر پڑھائی تو ایک آدمی آ گیا مجھے کہنے لگا جی نور محل ہے قریب نواب شادق محمد خان کا محل ہے جس کا نام ہے نور محل وہ نور محل میں جو فوجی رہتے ہیں میرے دوست ہیں چلو آپ کو پھرائیں نور محل میں نے کہا میں نور محل سے اونچی چیز کا مطالعہ کر رہا ہوں میں <laughs> فراڈ کا مطالعہ کر رہا ہوں مجھے نور پال پھرنے کی کیا ضرورت ہے تو میرے عزیز ایک کراچی کے بازار آپ کے لیے اچھے ہوں گے یا قرآن اچھا ہوگا تو آپ کا ایک وقت قیمتی ہے آپ رات دن قرآن کے مطالعے میں گزاریں تکرار کے اندر گزاریں اگر کوئی ضرورت ہے قریب قریب آپ اپنی ضرورت پوری کر لیں عشاء کے بعد کسی کو باہر جانے کی اجازت نہیں یہ سمجھ رہے ہو نا جو ہی پہر گیا میں طلبا سے محبت بھی بہت رکھتا ہوں آپ کو پتا ہے آپ میرے محبوب ہو پیارے ہو رات میں ہر ایک سے پوچھا طلبا سے بھائی دو دن آپ جو رہے ٹھیک رہے کھانا اچھا ملا کیسے رہے بال کو پوچھتا رہا تو جس طرح تم میرے محبوب ہو اگر آپ نے قانون کی خلاف ورزی کی نا تو میری سستی بھی زیادہ ہوتی ہے تو اس لیے اشاع کے بعد آپ باہر کبھی نہ جائیں کیا ضرورت ہی کیا عشاء کے بعد باہر کرنے کی پھر حالات آپ کے سامنے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے برکات سے ہمیں امن و سکون نصیب فرمائے ہمارا ادھر رہنا جو ہے نا وہ اطمینان سے ہو سکون سے ہو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو اور انشاءاللہ شاء آپ اللہ کے گھر میں رہے تو انشاءاللہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی مدرسے کے جو قوانین ہیں نا ان کی پابندی کرنی ضروری ہے محنت کریں آپ یہ جواہر آپ کو بہت کم ملیں گے ابھی مولانا فرما رہے تھے نا میں نے دو دن وہاں مدرسہ کی ملتان سے آگے جامعہ خالد بن ولید وہاں کے موت میرے دوست ہیں دیوبند گٹے گئے وہ دو دن میں نے تفصیل پڑھائی نا تو وہاں کے مدرسین اتنا محظوظ ہوئے نا جو بڑے مدرس ہے مولانا محمد امین شاہی سب مجھے فرمانا لگے بس میری اجازت دو ایسے غصے میں آ کے موتوں سے میری اجازت میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں یہ عجیب طریقہ ہے آپ کا ہمیں نہیں آتا میں پورا پڑھوں گا پھر پڑھوں گا بالکل ایسے غصے میں آ کے کہنے کے کہ میری اجازت مان تو میں نے ہاتھ جوڑے بوڑھے ہیں وہ میں نے کہا ذرا ابھی آپ پڑھائیں اشتہار میں آپ کا نام ہے میں نے تو صرف سوراجو سو پڑھی ہے باقی تو آپ حضرات پڑھیں گے آپ میرے ساتھ جائیں گے کون پڑھائے گا اس سال تو آپ پڑھیں بعد میں آپ کے موت میں وہ کہیں گے دوسرے سال کسی اور کو مقرر کریں گے تو آپ میرے یہاں آ کے پورا طریقہ سیکھ لیں الحمد یہ طریقہ آپ کا کوئٹے میں پڑھایا جا رہا ہے دو جگہ تدریس ہو رہی ہے اس کے بعد میں وہاں آضری دوں گا پنجاب میں بھی ہے گوجر والا کے اندر ہے یہ اسی اللہ کا کرم ہم کیا ہیں جو کوئی کام ہم سے ہوگا جو کچھ کے ہوا ہوا فضل سے تیرے اور جو کچھ کے ہوگا تیرے کرم سے ہوگا بارہا یہ عظمت قرآن پہ تقریر کی ہے تاکہ آپ کے دل میں قرآن پاک کی محبت مرکوز ہو جائے اور آپ کل سبق جو پڑھیں نا پورا ذوق و شوق سے پڑھیں پڑھو گے یا نہیں پڑھو گے باقی جو احباب شہر کے آئے ہوئے ہیں ان کی خدمت میں بھی میں عارو کروں گا کہ باقی دوستوں کو بھی کہہ دیں کہ دنیا آنی جانی چیز ہے ایسے ختم ہو جائے گی تو آپ حضرات کچھ وقت نکال کے آئیں اب ہمارے دوست ہیں حاجی دوست مت وہاں بیٹھ ہیں کیا چلے گئے اب حاجی دوست مت ہیں باقاعدہ ان کا شوروم ہے بہت بڑا کاروبار ہے لیکن دوپہر تک وہ تفسیر پڑھتے ہیں پھر اپنا کاروبار کرتے ہیں اور بھی ساتھی ہیں تو بولانا تقریر کریں گے دعا کر دیا اچھا بھائی دعا عام طور پہ میں خفی دعا کرتا ہوں ازنا دار بہ دان کبھی تو آپ کونوا دیں سبق آٹھ بجے شروع ہوگا ہاں بھائی کل سبق آٹھ بجے شروع ہوگا جو طلباء ہیں نا ادھر رہنے والے وہ بھی سن لیں اور باہر سے جو ساتھی ہیں نا وہ بھی سن لیں آٹھ بجے مناسب ہے سمجھے کیونکہ باقی پھر بات گرم ہو جاتا ہے ہمارے لیے بھی اچھا ہے میں نے تو وہاں کل ٹھگی کے اندر چھ بجے شروع کرا دیا تھا کیونکہ خیر وہ وقت کا بھی ہے تفاوت ہے تو آٹھ بجے تو ضرور تشریف لاؤ گے نا پہلے سے بھی یہ دستور چلا رہا الحمد للہ اللہ, يا رحمان يا رحمان. اللہ یا کاش حلام, حلام مجیب دعوت المشترین درمان دنیا وغاقیت رجیم امت فرخونا فرخونا برحمت تغلیم ورحمت صلی اللہ ربنا ایننا من اللہ رفکونا بلیونا کفرنا سلیات مکفرنا ربنا ربنا اخفرنا سبقونا بلیوان کہ ہمارے بزرگان دین آرام فرما کرے اللہ تعالیٰ